بسلے علا کہہ رہے ہیں اختر انہیں جش متر دیولہ انہیں جش متر دیکھ دے ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عجیب گر نسلے آلہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں سلے آلہ صبح پر کیا اثر ہوگا آہو او فام سب سے گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے تانے سب سے گنبد پہ جس کی نظر ہو سب سے گنبد پہ جس کی نظر ہو سب سے گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے اور ہردوالہ کی مجھلس ہوتی سب گمبد بالکل سامنے ہوتا ہے مناظر احرم حاجی صاحب جو منازر احرم ہوٹل ہے گنبد خزرا کے سامنے ہردوالا وہاں ٹھہرتے تھے میرے شیر اور مجھلس ہوتی چہرے مبارکستان میں جس کے چہرے کو دیکھے ہردوالا کے چہرے کو دیکھنے اس نام قبول کیا ہے اور مجھے <laughs> دی دی اور دا دا یہ شیر بڑا یاد ہے وہ ہے سامنے سب سے گنبد کا منظر وہ ہے سامنے سب زمبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سر وہ ہے سامنے سب ز گمد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور اسی میں تو آرام فرما سرور یہی سے تو اسلام پھیلا جام قدینے کا شورا ہے ہفتاس مام کیونکہ وہاں بہت عرصہ میرا گزرا ہے الحمدللہ عجیب و غریب لذتیں اور انوارات ہیں مدینہ شریف کے اندر یہ جیسا علاقہ ہوتا ہے ویسے مضمون آتے ہیں عجیب و غریب مزہ آ رہا ہے ان کی برکت سے ہم تو سو رہے تھے ہم تو سونے کے لیے لیٹ چکے تھے اگر آپ آئے تو دنیا باہر آ گئے ان کی دنیا بدل گئی یہ سارے اشعار حضرت والا کے تھے ابا چلنا کتنے بڑے عشق کے ہیں اگر ان لوگوں کو چلے اہل رسومات میں سب اشعار دے دیا ہے تو وہ تو پاگل دیوانے ہو جائیں ارے یہ لوگ کیسے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ کتنے بڑے نماز بھائی یہ سب ٹیک ہو گیا جی اب تیاری شروع کر دیں بس مدینہ شریف چلتے چلے سب آنکھیں بند کر لیا اور تصور میں چلے مدینہ شریف آواز آتے ہیں سب نماز ادا کرتے ہیں ان شاء اور سب پہلے دھرے کے دھرے بیٹھے تو یہ والی پیری مریدی نہیں ہے ہماری اصلی پیری مریدی غلط پیر غلط پیر کیا بولتے ہیں حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں بندہ کر دیا کرنٹ لگا لگا کے لوگوں کو ویسی لو شیڈنگ ہو رہی ہے تو میرے تیرے پاس کرنٹ کا اسٹاک کہاں سے آ گیا ہم صوفی مطلب بنے ہوئے کرنٹ والے بابا لوگوں سے <laughs> ماشاء اللہ یہاں راستہ اللہ اس کے رسول کا ملے میں چلے جاؤ ان سے محبت کر لو ان کی محبت بڑی کام کی ہے اہل اللہ کی محبت بڑی کام کی <اللہ> دل سے دلوں کو ملا لیجیے اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے لیجیے نسخے کی میا لیجیے لیجیے لی نسخے لیجیے یعنی ہو بدنگاہ یعنی ہو بدن گاہی نہ ہو اور یہی مزہ ماتے یعنی اسی سال کا بڈا سفید داڑھی بھی ہو جائے نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی نفس نہاری مسور دیے ہوئے اس کی ہمیشہ رہتی ہے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہم کا ہے ظاہر فرشتہ بھی ہو جائے بدگما رہے گا زیادہ خوش ہوئی ہم لوگ مبتلا مت <متحدث> رہیں جب تک خاتمہ ایمان بھی نہیں ہوتا ایمان بڑے پی صاحب کیا فرماتے شیخو بھائی جلانی ایمان چو سلامت <متحدث> بل بے گور بھرے آسن تو بھائی چستی اور چلاکیوں ایمانوں سلامتی خبر میں لے جاؤں گا جب چستی اور چلاکی کا اپنا مزہ اڑاؤں گا کچھ پتا مگر طائف صاحب کا شیر یاد آ رہا ہے اس پہ ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر رہنا okay, है رہنا ہے یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے کوئی گنا ہو جائے اگر توبہ کرتے رہنا ہے مگر توبہ ایسے نہیں ہے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں لاہور اور مولوی صاحب دیکھیے کیا عورتیں دیکھیں ننگی ٹانگی پھولی بھی جا رہی اور پوری عورت تو گھر تک پہنچ جائے ایسی کوئی تو بتائیے توبہ کی پہلی شرط یہ فلاح ماسیہ گناہ سے الگ ہو جائے گا ایسے لاہور تمہارے پر خود لاہور پڑ رہا ہے اور مولوی صاحب کو بھی ملوث کر رہے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف اور نہ کھانی پڑے گی خراب ہو جائیں گے تمہارے کا جگر میں گھسے گا اس کا نائف لہلاؤ نظروں کو بچاؤ مولا کو دل میں پاؤ اتنا آسان ارے صاحب کیسے پیارے ہیں میرے شیئرہ کے پاس ایک سال آتے کیسے پیارے ہیں میرے شیئر تم ہساوت بھی ہو تم رکھاوت بھی ہو اپنے مولا سے ہم کو ملاوت بھی ہو کیسے پیارے ہیں میرے سبحان اللہ اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں اڑ گئی سونے کی چڑیا ٹھیک ہے اب نماز کی تیاری کر لیں پندرہ منٹ باقی ہیں الحمد للہ دعا بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ, اس اللہ. خاص رحمت ہو گئی شہر کا تذکرہ ہوا مدینہ شریف کا تذکرہ ہوا آج آپ سا... آج... آج... آج... آج... ارادہ فرما لیے ہم سب کے مدینہ والے کی محبت رس... نس نس میں ہمیں اللہ اتار دیجئے سارا جہاں خلاف آمی. ہو ہمیں مدینہ شریف کی سنت پر عمل کرنا ہے جان دینا ہے ہمیں امریکہ کی طریقوں پہ نہیں چلنا اسرائیلی یہودیوں کے طریقوں پر نہیں چلنا آج ہم سب لوگ احاطہ کرتے ہیں کہ مدینہ والے کی کالی کملی والے گمت خزرا کی ایک سنت پر جان دے دیں گے اللہ ہمیں رسول بنا دے اتباع والا بنا دے اللہ جان دینے والا بنا دے داڑھی والا بنا دے ایک مٹھی ڈھکنے کھولنے والا نظر کی بات کرنے کی توفیق فرما زبان کی بات کی توفیق ادا فرما کانوں کی عبادت کی توفیق ادا فرما شرم کی حفاظ فرما <��ık> کی حفاظ فرما اے اللہ فضل فرما دیجیے بہت بلند افلاق نصیب فرما دیجیے اور حضرت والا کا عجیب و غریب شعر ہے اخترے تشن لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دیجئے اے اللہ ہم سب کو عشق کا سمندر پلا دیجئے عشق کی آگ لگا دیجئے اللہ اے اللہ درد بھرا دل فرما دیجیے جو عشق و درد و محبت آپ شمس الدین تبریزی موا رومی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور عارف بلّہ شیخ الم حضرت اقدس میرے پیارے شیخ اور حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کچھ دلچ شراب محبت ہمیں بھی پلا دیجیے اللہ ہمیں محروم نہ رکھیے اے اللہ آج بھی وہی اللہ ہے اللہ صرف نبوت کا دروازہ بن ہوا ہے صرف آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور خوب جوش مار رہے ہیں آپ کی رحمت ہے اس کو ولایت دے دوں آپ ہم سب کو ولایت دے دیجئے اللہ کا ولی بنانے کا آج آپ ارادہ فرما لیجئے دستے بک سے جانی میں زندگی لما اے اللہ دستے کرم بڑھائیے ہمارا ہاتھ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ پاتا آپ کا ہاتھ بہت, بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ دلوں کے اندر اپنا ہاتھ پہنچا کے چھوٹا سا دل بدل دیجیے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے چھوٹا سا دل بدلنا کیا مشکل ہے ہمارا دل بدل دے بی بچے ماں باپ بہن بھائی پورے یہ اہل رسومات کی جو کالونی ہے سب کا دل بدل دیجئے سب کو اہل رسومات سے بدعات سے توبہ کی توفیق عطا سب کو اہل حق سے جوڑ دیجئے اس کو ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو ذریعہ بنا دیجئے اپنے احمد سے اے اللہ ہمارے اندر ہمیں ایسا عشق رسول ادا خرما کہ ہمارے خوشبو ہمارے ایسا خوشبودار ایمان عطا فرما جو آپ نے صحابی ہونا چاہ رہے تھے مگر اپنی والدہ کی خدمت سے صحابی نہیں ہو سکتی ہے اور خوشبو آ رہی تھی ایسے ہی ہمیں خوشبودار ایمان عطا فرما اے اللہ ہماری مانگیں تو دیکھیے ہماری دعائیں تو سنی کیسی کیسی دعائیں اللہ آپ ہی عطا فرما رہے ہیں اس فتنے کے زمانے جب عورتیں ننگی کھوم رہی ہیں اللہ ہم تمنا تیرے لیے کر رہے ہیں اللہ بہت نظر بچا رہے ہیں انہوں نے لڑکیوں سے کر لی اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی جائز پوری فرما دیئے بہت خون تمنا کر رہے ہیں تاریخ رکھے ہوئے پورا خاندان کے خلاف ہو گیا ہے اے اللہ مدد فرمائیے اللہ آپ بھی تو ہمارے واحد سے آ رہے ہیں کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا اللہ مخلوق کے تانے سن سن سنئے ہوا دل پورا یا اللہ غم سے بھر گیا ہے اس کو دکھڑا سنائے کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا اللہ آپ کے سوا کوئی دکھڑا سننے والا بھی تو نہیں ہے اے اللہ آپ دست بڑھائیے آپ ہمارے بم کے لیے کافی ہو جائیے آپ ہی نے تو فرمایا علیہ اللہ کافی نہیں اللہ کافی غم سہنے کا اللہ کوئی بھی غم نہیں ہے صحابہ کرام کا غم کیا غم تھا جلتی بھی ریتوں پہ لٹایا گیا حضور شاہ کو پتھر مارے گئے نالے المبارک سے خون نکلنے لگا تا آوارا گر لڑکے پتھر مارے اس دین پہ بڑی قربانیاں دی گئیں اللہ بس غم کی فرما اور اس غم کو تیرا تحفہ سمجھنے کی توحفی عطا فرما اے اللہ درد دل ادا فرما دیجیے آج اس مجلس میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اے اللہ ہم سب کو آداب ادا فرما لیجیے اولیا سے یقینی فتح انتہا تک پہنچا دیجیے حضرت کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اے اللہ سے یقین شہدا اور سالحین میں شامل فرما لیجیے سارے جہاں کا دکھڑا یہ فقیر ہو چکا اے فضل کرنا یارہ پہ کام تیرا اے اللہ فضل فرما دیجیے اے اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں دل زنگ ہو گیا دنیا کی محبت بھر گئی آخرت کا خوف نکل چکا اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیجئے عشق رسالت نصیب فرما دیجئے عشق صحابہ عطا فرما دیجئے عشق عطا فرما عشق عطا فرما عشق اولیاء عطا فرما دیجیے رحمت سے ثواب حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دیجیے میرے جو موجودہ شیخ ہیں, حضرت اکبر سعید شاہجمیل میر صاحب یا دامد الرقاتم عالیہ وہ شیخ ثانی ہے جو میرے شیخ کے ساتھ چھیالیس سال رہے اے اللہ ڈائلسس ہوتا ہے روزانہ ان کو نجات دیجے. دے دے دل کا دل کو تگڑا فرما ساری شریانے کھول دیجیے دی اپنے قدموں پہ ان کو چلا دیجیے ان کا سایہ قائم رکھیے ان, ان, ان, ان, ان کا سایہ بھی قائم رکھیے ان کی زندگی برکت دے دے ان کو بھی کروڑوں جانے جس دوستوں کے مسائل ہیں شادی بیاہ کے ان کو حسن فرما دیجیے دونوں خاندان نے محبت قائم فرما دیے میاں بیوی محبت قائم فرما دیجیے خوب آسانیاں فرما دیجیے ہم سب میں میاں بیوی میں آپس میں خوب محبت قائم فرما دیجیے اور جوڑ دنوں کو جوڑتی ہے یہ ظاہری بھی جوڑ ہے باطنی بھی جوڑ دی ہے صلی اللہ علیہ اللہ بند کر دو بار بوائیں